پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنی پاس جگہ دو جسے چاہو اور جسے تم نے کناری کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گنا ناؤ یہ امر اس سے نزد قطر ہے کہ ان کی انک ٹیند ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے اور اللہ علم و حلم والا ہے